ومن يتح الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأنور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ظلالة وكل ظلالة في النار فأعوذ بالله جميل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فن ولكم في الأرض مستقر ومتاع ناحيد فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقال في موذي آخر قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مؤثر مكرم سامعين وحاضرين خطب مصنوعہ کے بعد شور بقرہ کی, کی چونتیس نمبر سے لے کر کے سینتیس نمبر تک کی چار آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کے بعد شور آراف کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے شور بکرا کی جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جو بات بیان کی ہے اس کا خلاصہ اور اس کا ماحصل یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں علم عطا کیا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے حضرت آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا سب نے سجدہ کر لیا ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا غرور کیا گھمنڈ کیا کافروں میں سے تھا وہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حسد آدم کو اور ان کی بیوی ہوا کو حکم دیا کہ جنت میں رہو آسانی کے ساتھ اور جنت میں کھاؤ اور پیو لیکن ایک درخت ہے اس درخت کے پاس اللہ رب العالمین ان کو جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ درخت کے قریب نہ جانا شیطان نے کہ دونوں کو بہکا دیا اور دونوں نے ادرت کا پھل چکھ لیا مزہ چکھ لیا تو اللہ رب العالمین دونوں کو جنت سے نکال دیا پھر اللہ رب العالمین نے ان کو کلمات سکھائے اور ان کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم اور ہوا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا ان کی توبہ قبول کر لیا وہ دعا کیا تھی وہ دعا اللہ رب العالمین نے سورہ ارآف کے بیان کیا اعلیٰ اور ابان اللہ نے و علم تفلنا و ترحم نہ لنکن ملخاصلی لِن> ان دونوں نے کہا ہنست ادم نے اور ہنست ہوا نے کہ اگر کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم ظلم کیا ہے اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اور نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ دعا کی ہنست ادم اور ہست علیہ السلام نے اور اللہ رب العن کی دعا قبول ضرور فرما لی اس واقعے کو حضرت عدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اور فرشتوں کو ان کا سجدہ کرنے کا جو حکم اللہ ربرام نے دیا ہے قرآن کی بہت ساری مقامات پر بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالم نے اس کو بیان کیا ہے کیونکہ اس سے انسان کی شروعات ہوتی ہے حضرت اعظم علیہ السلام پہلے انسان ہیں پہلے نبی ہیں ان کے ذریعے سے کائنات بسی اور کائنات میں لوگوں کا وجود ہوا اور ان دونوں سے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو وجود میں لایا پورے انسان دنیا کے اندر آئے ان دونوں کی وجہ سے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آیتوں کے اندر قرآن کے اندر بیان کیا اس واقعی کو ذکر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں ایک بات بہت مشہور ہے اور وہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے ان پڑھ ہے جاہل ہے تو بھی جانتا ہے مدرسہ نہیں گیا اسکول نہیں گیا قرآن کی کوئی صورت یاد نہیں ہے یہ اس طریقے سے کوئی حدیث یاد نہیں ہے قرآن دین کا کوئی مسئلہ اسے نہیں معلوم ہے لیکن یہ بات اسے ضرور معلوم ہے. اور وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حسف عظم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول کی انہوں نے کیا دعا کیا یہ بات ان کو معلوم ہے اور کون سی بات ہے وہ وہ یہ بات بیان کی جاتی ہے حدم علیہ السلام نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا اور اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالی تمہارے گناہ کو یا میری بھول کو معاف کر دے یہ دعا کیا انہوں نے اس کے بعد اللہ ابراہ نے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ اللہ اب تو نے مجھے پیدا کیا اور جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ عرش کے پاؤں کے اوپر لکھا ہوا لا اللہ محمد الرسول تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں جس کا نام لکھا ہوا ہے وہ تیری مخلوق میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اس لیے میں نے ان کا وسیلہ لیا اور ان کے واسطے سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ذریعے سے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں میری مخلوق میں سب زیادہ میں ان سے محبت کرتا ہوں یا میرے نزدیک سب زیادہ وہی افضل ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے وہاں سے دعا کرو تمہاری دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو نہیں پیدا کرتا یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ملک میں بہت عام ہے بہت رائج ہر انسان اس بات کو جانتا ہے اسے سور فاتحہ نہیں آد ہے لیکن یہ بات اسے ضرور ہے یہ بات اسے ضرور معلوم حالانکہ یہ بات سب اصل جھوٹی بات ہے باطل ہے موضوع روایت ہے محدثین نے اس روایت کے اوپر یہ حکم لگایا ہے کہ روایت ایک دم موضوع ہے باطل ہے یہ اور قابل قبول یہ حدیث نہیں یہ روایت کیوں اس لیے کہ قرآن کے خلاف ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ان دونوں نے کیا دعا کی تھی رب نا غلم اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ علم لنا اگر تو نے ہماری مفرت نہیں کی وہ ہمنا اور ہم پر رم رہب نہیں فرمایا النا کنہ میں تو ہم خسارہ پانے والوں نے گے یہ <سؤال> دعا کی تھی انہوں نے اللہ رب العارمین نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی دونوں کو اور دونوں نے یہ دعا کی تھی ربنا دلّنا خسنا وہ علم تفیل رنا وہ تر ہمنا لانا کون میں الخا <خاصرین> میں کہیں بھی اللہ رب العمین نے بیان کیا کہ کی ہست آدم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کی تھی یا ان کا واسطہ اور ان کا وسیلہ لیا تھا تب میں نے ان کی مغفرت کی کہیں پرانے کریم کے اندر بیان کیا پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے خلاف ہے قرآن کریم اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پرانے کریم میں امبیائے کرام کے دعاؤں کو بیان کیا ہے کسی بھی نبی نے کسی نبی کا واسطہ نہیں لیا کسی اور ذات کا واسطہ نہیں لیا آپ پورا قرآن پڑھ جائیے ہر جگہ رب ربنا بنا بنا اللہ نے ہی فرمایا ہر نبی نے یہ دعا کی ہے ربنات ظلمنا ربنا انفسنا بہت ساری دعائیں ہیں جن کی شروعات ربنا سے ہوتی ہے کہیں پر بھی کسی نبی یا کسی رسول یا کسی فرشتے کا واسطہ نہیں لیا گیا تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بات بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم دنیا کی تخلیق نہ کرتے آپ کو نہ پیدا کرتے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو الت عظم علیہ السلام کی تخلیق نہ ہوتی دنیا کو نہ پیدا کیا جاتا یہ بھی پرانے کریم کے خلاف ہے اللہ رب امین نے پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد اپنی عباد بتایا ہے اماخلط الجنا ویم صلی اللہ علیہ عبد نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہماری اور آپ کی تخلیق سارے انسان اور جنات اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری اور آپ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے یا ہماری اور آپ کی امبیا کی تخلیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوئی ہے اگر نبی نہ ہوتے دنیا کی تخلیق نہ ہوتی انبیاء نہ آتے دنیا نہ قائم ہوتی کائنات کا وجود نہ ہوتا ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمی نبی کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں اور جناتوں کو پوری کائنات کو پیدا کیا عما خلط الجین ولیم صلی ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لہذا یہ جو بات ہمارے معاشرے کے اندر رائج اور مشہور ہے انتہائی غلط بات ہی ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اسی بات کی بنا پر لے کر کے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو نبی کا واسطہ لیتے ہیں کوئی کسی فقیر کا واسطہ لیتا ہے کوئی کسی پیر کا واسطہ لیتا ہے کوئی کسی بزرگ کا واسطہ لیتا ہے کوئی آپ کے دروازے پر مانگنے آتا ہے وہ بھی کسی پیر فقیر کا واسطہ لیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کے واسطے سے آپ سے مانگ رہا ہوں آپ مجھے دے دیجئے فلاں کے واسطے سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں مجھے دے دیجئے اس طرح کے جو واسطے ہمارے ملکوں کے اندر مشہور ہوئے اسی موضوع اور من اور باطل اور برقر روایت کی بنا پر جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے سراسر موضوع روایت ہے اور علماء نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے حافظ ابن حجر نے حافظ الظہبی نے اما بن کثیر نے اور اس طریقے سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے علماء سب نے اس روایت کو باطل اور موضوع قرار دیا لیکن اتنی مشہور یہ بات ہو گئی کہ کوئی بھی ہمارے معاشرے کے اندر اللہ ماشاء اللہ وہ آدمی جس کا عقیدہ صحیح ہے جس کا منحصحی ہے صلیم صاحب کو فالو کرتا ہے ان کو چھوڑ کر کے باقی بہت کم ایسے ملیں گے آپ کو جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں وہ کسی نہ کسی کا ضرور واسطہ لیتے اللہ کے سر کے صدقے میں نبی کے طفیل میں نبی کے واسطے سے فلاں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے دے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعال تو بارش برسا اللہ تعالیٰ یہ کرتے یہ جو واسطے ہیں میرے بھائیوں اللہ تعالی کے دربار میں آنے کے لیے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہماری باتوں کو سنتا ہے اللہ نے ہم کو پیدا کیا اللہ ابام نے ہمارے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے ہمارے دل کے اندر راز کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اللہ ابابن ہر چیز کو جاننے والا ہے جو غیر مسلم ہیں کیا ان کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی ہیں ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ان کو بھی شفا ملتی ہے ان کو بھی اولاد ملتی ہے ان کو بھی مال اور نعمت ملتی ہے وہ بھی امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو کیا وہ ہمارے نبی کا واسطہ لیتے ہیں ہمارے نبی کے صدقے میں دعا کرتے ہیں ہمارے نبی پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر ایمان نہیں آخرت پر ایمان ان کا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے لہذا یہ سمجھنا کہ جب تک نبی کا واسطہ نہیں لیا جائے گا ہماری مغفرت نہیں ہوگی ہماری دعا قبول نہیں کی جائے گی بے بنیاد بات ایسا کرنا جائز ہی نہیں میرے بھائی ہم اللہ اور غلامی کو پکارے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے صحابِ کرام اللہ کو پکارتے تھے کوئی صحابی نبی کے پاس آ کر کے نہیں کہتا تھا یہ نبی کی ذات کا واسطہ نہیں لیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نبی کے صدقے میں ہمیں اولاد دے دے نبی کے صدقے اور تفیل میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہماری توبہ کو بر فرما لے کوئی صحابی ایسا نہیں کہتا تھا حضرت تم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں عہد پڑا بارش نہیں ہو رہی تھی حستے عمر رضی اللہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کے چچا تھے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش پڑھ سا اس سسکا کی نماز پڑھائی انہوں نے جب بارش نہ ہو تو شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سسکا کی نماز پڑھنی چاہیے دو رکعت نماز میدان میں جا کر کے یا مسجد میں جا کر کے بہتر ہے کہاں میدان میں جائے چٹھیل میدان میں پورے علاقے کے لوگ اکٹھا ہوں نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالی سے بارش طلب کریں تو یہ نبی کی تعلیم ہے اور نبی نے ایسا کیا بھی ہے آپ دیکھئے لحمد لہٰذا سعودی عرب کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر عمل ہوتا ہے جب بارش نہیں ہوتی ہے تو یہاں کے جو فرما رواں ہیں خادم الحرمین شریف شریفین الملک سلمان حفیظ اللّہ کی طرف سے جو بھی حکمراں ہوتا خلیفہ اور جو بھی خادم الحرمین ہوتا اس کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاطین پورے سعودی عرب کے اندر بارش کے لیے نماز پڑھی جائے گی اور اللہ تعالیٰ دعا کی جائے گی نماز پڑھی جاتی ہے امام دیتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ تو بارش بڑھ سا یہ نبی کی تعلیم نبی کی سنت ہے تو اس طریقے سے ہنستے عمر فاروق رہے عباس حضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نبی کی چھچا ہیں آپ بزرگ ہیں آپ چلیے اور نماز پڑھائیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے انہوں نے نماز پائی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کوئی نبی کی قبر پر نہیں گیا کہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس نبی کے صدقے میں بارش برسا دے یا بارش میں دعا کرتے وقت کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میں تو بارش برسا دے سب نے اللہ تعالیٰ سے بڑھائے رات دعا کی اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی کا واسطہ لینا، میرے بھائی سرید کے اندر جائز نہیں ہے دنیا کے اندر جو شن پیدا ہوا اسی واسطے کی بنیاد پر پیدا ہوا نول السلام کی قوم میں جو شف پیدا ہوا اسی واسطے سے پیدا ہوا انہوں نے واسطہ لینا شروع کر دیا ان کے جو پانچ لوگ تھے جن کا ذکر اللہ نے سورے نوح کے اندر کیا ہے ود یبوس یعق نثر اور سعا ان کے پاس نیک لوگ تھے جن کی مورتیاں انہوں نے بنا لی تھی ان کے اسٹیچو بنا لیے تھے مجسمے بنا لیے تھے جب وہ مر گئے نیک لوگ تھے یہ اللہ کی بات کرنے والے تھے یہ لوگ نیک لوگ تھے یہ لوگ جب یہ مر گئے تو لوگ کیا کیے ان لوگوں نے ان کا واسطہ رہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے میں اولاد دے دے ان کے واسطے سے بارش برسا دے ان کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے. یہ کرنا شروع کر دیا وہیں سے کائنات کے انسانیت کے اندر پیدا ہوا اس سے پہلے شفت دنیا کے اندر نہیں تھا مکہ کے مشرق بھی یہ کیا کرتے تھے کہتے تھے ہاؤ اللہ یہ ہمارے سفارشی ہیں بیچ کے لوگ ہیں یہ ہم ڈائرٹ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں ہم گنہ گار ہیں ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں آج کا مسلمان بھی یہ کہتا ہے تو میرے بھائی ایسا کرنا بالکل غلط ہے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے اللہ تعالیٰ دینے والا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ آپ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں بیمار ہوں تو میری بیماری کو دور کر دے اللہ تعالیٰ تم مجھے شفا دے دے میں اللہ اولاد اللہ تعالیٰ تم مجھے اولاد تھا فرما اللہ میں فقیر ہوں محتاط ہوں تندست ہوں اللہ تعالیٰ تم میری تندرستی کو دور کر دے فکر و کو دور کر دے جو بھی انسان کی پریشانی ہے اللہ رب العاز کا نام لے او اور وہ او نام جو اس ضرورت کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ سے دعا مانیں گے اللہ رباب قبول کرنے والا سننے والا دینے والا ہے اس لیے واسطے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اسی لیے آپ دیکھیے اللہ رب اللہ نے جہاں بھی دعا کا حکم دیا کہیں کوئی واسطہ نہیں بیان کیا سجب لکم تمہارا اب کا فرمان ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں یہ نہیں کہا کہ واسطے سے پکارو کسی کے ذریعے سے پکارو یہ نہیں کہا اللہ ارب الرام یہ کہا تجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں اس طریقے سے اور بھی مقام آپ اللہ ابرام نے فرمایا وہ اداسال ہے کہ احبازی قریب جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں تو آپ کہہ دو میں بہت قریب ہوں ایک مسئلہ تو یہ بھی ہمارے یہاں ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و نازر ہے یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور جب دعا مانگنا ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ اللہ ابراہم بغیر کسی واسطے سے ہماری دعا کو سنے گا ہی نہیں یہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی تفقیش ہے اللہ تعالیٰ ادھی رات کے جو چوٹی چلتی ہے کالی پہاڑی پر کالی چوٹی اس کے چلنے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اللہ اب سننے والا ہے لہذا یہ ایک طرف تو یہ برا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ حاضر و ہے اور دوسری طرف یہ اس کے خلاف عقیدے کے باوجود بھی جب دعا کرتے ہیں تو کسی اور کا واسطہ لیتے ہیں کسی اور کے ذریعے سے کی وہ آدمی جس کا واسطہ لیتے ہیں وہ آدمی تو ڈائریکٹ کو سن لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بغیر واسطے کے ان کی بات کو نہیں سن پاتا ہے یہ کتنی بڑی توہج ہوتی ہے اللہ کی لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کے لیے کسی کو واسطے کی ضرورت نہیں ہے پرانے کریم اللہ ربرمین نے جہاں مسائل بیان کیے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے دین کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ کہہ اللہ تعالیٰ کی حکم ہے اللہ کے فرمان ہے وہ اللہ رب نے اپنے نبی کو حکم دیا کیا فرما دیجیے کیونکہ دین ہمیں نبی کے ذریعے سے ملا ہے اس لیے نبی ہمارے لیے دین سیکھنے کا ذریعہ نبی کے ذریعے سب کو قرآن ملا نبی کے ذریعے سب کو دین ملا توحید ملی سنت ملی اللہ نے ان پر دین اتارا ہے اللہ رب العالم ان پر دین اتارا ہے لہذا دین کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے دین کو سمجھنے کے لیے امبیا کی ضرورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اللہ رب العلام نے جہاں دعا کا مسئلہ بیان کیا وہاں یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ رب اللہ ڈائریکٹ فرمایا کہ میں بہت قریب ہوں لوگوں کی دعاؤں کو سننے والا ہوں قبول کرنے والا اللہ رب الام نے ہم واسطے کو ضبط کر دیا کیونکہ دین کو ہمیں نبی کے ذریعے سیکھنا ہے نبی کی حدیثوں سیکھنا ہے قرآن کے ذریعے ہم کو سیکھنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاصی ہے اللہ کی روبیے سے متعلق ہے دینے والا اللہ رب العالمین ہے اس سے متعلق ہے یہ لہٰذا اللہ تعالی سے مانگنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں دین سیکھنے کے لیے ضرورت ہے لیکن اللہ تعالی سے مانگنے کے لیے جو عبادات ہیں ان کے لیے کسی کی ضرورت نہیں کہ اب اللہ تعالی سے مانگنا تو کسی کو واسطہ لیجیے ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین سب کا رب ہے وہی سب کا خالف اور مالک ہے سب کی باتوں کو سننے والا سب کو دینے والا ہے لہٰذا میرے بھائی اس بات کو اس بات سے انسان توبہ کرے جب بھی مانگنا ہو تو جو کسی کا واسطہ لے نا سراسر غلط ہے یہ اللہ تعالیٰ سے بیاں آپ مانگیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سننے والا وہی دینے والا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے اللہ رب الامین کے دربار میں اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا ہے تو یہ جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے افسوس کی بات ہے کہ انتہائی غلط بات ہے اس کے باوجود بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے کیونکہ لوگوں نے عقیدہ ہوئی بنا لیا لوگوں نے دعائیں بغیر کسی واسطے یاد نہیں کرتے اگر کوئی زندہ انسان ہے تو آپ اسے دعائیں کی درخواست کر سکتے ہو میرے لیے دعا کر دیجئے لیکن آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ میں اس زندہ انسان کے ذریعے سے اللہ تعالی سے مانگ رہا ہوں نہیں یہ کہنا غلط ہو جائے گا آپ اسے دعا کی درخواست کر سکتے ہو کہ آپ میرے دعا کیجئے آپ عمرے پر جا رہے ہو آپ حج پر جا رہے ہو آپ سفر میں جا رہے ہو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے حج پر جا رہے ہیں دعا قبول ہوتی ہے میرے دعا کرنا یہ جائز ہے آپ کے لیے لیکن آپ اس کا واسطہ لیں کہ اللہ فلاں جو آدمی نا میں اس کے واسطے سے تو سے مانگ رہا ہوں حرابا ناجائز ہے وہ آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے ہمارے نبی دعا کرتے تھے صحابہ کے لیے اور اس کے سے نبی سے جا کر کے صحابہ درخواست کرتے تھے کہ ہمارے دعا کر دیجیے وہ اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ نبی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں دے دیں یہ کہنا حرام ہے دین کے اندر جائز نہیں تو اس لیے ہم اس سے بچیں یہ بدعقیدگی ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے یہ جسے شریعت کے اندر دین کے اندر منع کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابرامین ہمارے عقیدے کی سلاح فرمائے اور اللہ ابرامین ہے بعقیدگی سے اور اس طریقے سے بری چیزوں صلی اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھے امیر بارک اللہ علیہ فرق عظیم عفاقم بلاحاظ القل حکیم انتہا جواب الرحیم